تمہارا امام پڑے تو تمہیں پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ شان نزول کسی مالوی یا پیر کا نہیں یہ پیارے پیگمبر کا صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو جس کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ پاک حکم دے رہا ہے امام تمہارا پڑے گا مختلف تم نے چپ رہنا ہے تمہیں پیچھے پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں اس کے برعکس صرف ایک مولانا شمشاد صاحب لائے جس کا شان نزول کسی ایک صحابی سے باسلط صحیح موجود ہو جس میں کہا گیا ہو کہ ایمان کے پیچھے باتیں ضرور پی پڑھا کرو اس لیے یہ آج نازل ہوئی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر یہ سابت کر دیں میں ان کے مذہب کو قبول کر لوں گا پر نہ اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آسمائے ہوئے یہ پرانے پاک کی دوسری سنت مسعود رضی اللہ ہو ان کی پیش کر رہا ہوں یہ کہبل کرا ہے سفا ایک کو دس ہے آپ ہوش میں نہیں تھے سپا ایک سو نہیں ہے نو اوپر میں اپنی ہات میں ہوں اپنی میں نے اگر سفا نہیں بتایا تو مجرم ہوں دیکھ رش کر کے دیکھ لیں میں نے سفا بتایا میں نے سفا بتایا اب بتایا ایک سو دس بڑی جلدی پوچھے تھے بار ہے نہیں بتایا تو آپ نہیں بتایا تو آپ یہ جو میرے پاس کا یہ جناب جلد بھی بتائیں پارہ نو پورا بتایا بارہ با نو جنر بتائے پنجوج نمبر پانچ جو ہمارے پاس بالکل میں نے اگر کوئی ایک بات اخلاق سے ہٹ کر کے لیے بات کر حملہ کیا میں کچھ نہیں اس میں سے نہیں ہوتا میں ان شاء اللہ پورے اپنے بیان کے اندر کوئی ایسا جملہ نہیں نہ ہوگا جن کی وجہ سے میں نے سارا سامنا تھا ان کی اگر کوئی غلطی ہو وہ تو میں نے نشاندہی کرنی ہے کہ یہ کیا کچھ غلط کر رہے ہیں اور یہ،, یہ حدیث نمبر ہے دو سو پچیس حدیث نمبر ہے دو سو پچیس کتاب القراط نرد کی سے جس میں شان نزول اس کا بیان ہوا ہے بتا دوں اخبرانہ ابو الحسن محمد بن الحسین ابن داود الحمہ اللہ کال اخبرانہ ابو الحسن علی بن محمد بن ہمشاد الد کال حد محمد ابن الحسن المانتی البغدادی جب قرآن پڑھا جائے اس وقت چپ ہو مرتا جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے ٹوپر ہار کر امام کے پیچھے تجھے پڑھنے کی اجازت ہے؟ کوئی نہیں یہ میں آپ کے سامنے کتنے صاف انداز میں پیش کر رہا ہوں میں پھر بار بار کہتا ہوں ہمارے اندر کوئی ضد نہیں نہ ہم ضد کے کوئی کائن میں مولانا کے بارے میں کیا سے لفظ بولوں جس سے ان کی طبیعت پہ گرانی نہ ہو حضرات گزارش یہ ہے بات طے ہوئی بھی ہے کہ پرانے مجید اور احادیث سے صحیح مرفوع صحیح عبداللہ اللہ مسعود کی جو انہوں نے جا کے شان نزول بیان کیا فرمائیے جناب وہ حدیث مرفوع ہے میں <تصفح> اس سے آگے مولانا کو نہیں چلتا پہلے یہ طے کریں کہ جو شان نزول قرآنوں کا انہوں نے بیان کیا ہے کیا وہ حدیث سہیا مرفوع سریح سے کیا اور میں نے اللہ من قرآن کا جو مفہوم بیان کیا تھا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہاں رسول علیہ اور کہاں عبد اللہ ابن مسود ساجد صاحب اس سے آگے ہم ان کو اب نہیں جانے دیں और फिर ये नवानी साहब आप सारी दुनिया को इकट्ठा करके ले आए वायदापुर और पुरानो फास्ता में उ अन से तू का माना ला तक आप साबित नहीं कर सकते आप गलत प्या करें मस्जिद में फिर अन तू का माना सारे गृहमंत्री सारे हम جو ان سے, سے کا مانا چڑھاؤ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کو مقابلہ دیتے ان سے کا مانا اور میرے انداز یہ حضرات بیٹھے میرے پاس مانا کر دیں یہ حضرات بیٹھے میں پاس میں کروں اپنی باری میں آپ اپنا بات ہونا اپنا بوجھ میرے سے نہ چائے اب آپ کا بوجھ آپ تو چپ کریں میں نے تو مولا نے مولانا بوٹا کوئی <سؤال> اپر کی جیے میرے اللہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنا بڑا دل ہو رہا ہے پہلے تو آپ اپنے موقف سے ہٹ گئے حدیث مرفو صحیحہ آپ نے بیان نہ کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعال ہو کا شال نے سو لیا یہ ایک رقص ہے جو آپ نے تحریر کیا اس موقف سے آپ ہٹ گئے اور مالانا میرے اللہ ابھی لوگ یہاں پر ابھی جاننے والے موجود ہیں یہ تحریر جو تمہاری عادت ہے جو تمہارے بزرگوں کی عادت ہے आप کرنا آپ میرے سامنے دیکھیے میرے سامنے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا میرے کریں آپ کریں گرد کہہ رہے ہیں تحریف کی ہے آپ نے غلط بیانی کی ہے اب جو ہے میں آپ کے منہ سے نکلواؤں گا تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ نے جھوٹ بولا آپ جھوٹ نہ بولیں اللہ کی کتاب کے اس قسم کے الزامات نہ لگائیں ان لوگوں کو اتنا بھی پتا نہیں کہ لوگ پرانے بات کاٹ کر اردو زبان پڑھ لیتے لیکن پھر جھوٹ بولے گا آپ ذرا غور کیجیے ثابت تھا میرا پیرا پوائنٹ نوٹ کر حدیث مسو ذریعہ صحیحہ اس سے وہ ہٹ گئے نمبر دو غلط پیانے کی اب میں آپ دونوں حضرات سے اس چیز کی اپیل کروں گا کہ اب جب میرا ٹائم ختم ہوگا آپ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے مولانا کو پابند کرنا ہے اگر مولانا پابند ہو جائے ہر آنکھوں میں ہم بات آگے چلائیں گے ورنہ آپ کی تحریر کے مطابق آپ کے مولانا باہر نکل چکے ہیں باہر چلے گئے ہیں حدیث ایک بھی پیش نہیں کی جا سکتی میں مولانا نوازی کو چیلنج کرتا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں منسوخ حدیث یا ایمان کے پیچھے نہ پڑنے کے بارے میں مولانا سوری دنیا کے جو لمحوں سے خطر کے لیے پھر بھی پیش نہیں کر سکتے اگر آپ ایک بات میری توجہ سے سنیے نمال آپ کا سینے پہ ہاتھ رکھنے لگا ہے ابو کلابا میرے بزرگ ہیں اب یہاں پر ایمان ابو حمیفا پہ چڑھا ہوگی اور ہم کہیں گے کہ تم ہماری حدیث کے رادی پہ اگر جلا کر سکتے ہو ہم تمہارے مذہب کے پادی پہ جمع کریں اور ایسی جلا کریں گے کہ آپ کو سانسے آئیں گے آپ को याद रख लेना चाहिए हमारे पास वो कुतब मौजूद है जिन में जिनमें ईमानी जबरदस्त जगह है आप या तो अबू किराबा की जगह वापस ले वरना मैं अपनी दूसरी तरज में ईमान अबू हनीफा दे वो जरा करूंगा आपके तोते उड़ जाएंगे आपको होश ना रहे अगर दूसरी बात آپ نے جو حوالہ دیا اس کی ذرا تصحیح کرا دیجئے اور مولانا ساجد صاحب یہ دو تین چیزیں حوالے کی تصحیح حدیث مرفو کی اور جناب کیا کہیں ان سے مانا نہ تک کراؤ نہ پڑا کر مجھے کہتے ہیں کہ جی ان کو اتنا بھی پتا نہیں کہ ضرور پڑھنے کا معنی اس کے لکھے کون کون سے نون استعمال ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہے مو کا محل دیکھیے رسول سلسلت پوچھ رہے بھائی آپ نے پیچھے پڑا جو خاموش ہو گئے پھر آپ نے پوچھا کہ خاموش پھر آپ پوچھا کے خاموش اور پھر آخر ایک آدمی نے کہا یا کچھ آدمیوں نے کہا اس کے بعد وہ سلطنت مارے سنا تفالو دیکھیے تفالو ایسے نہ کہ یہ اب ایمانداری سے فرمائیے جب یہ لفظ آئیں گے کہ سورج خاطے کھڑا کرو تو, تو اس کا معنی کیا ہوگا نہیں آئے میرے اللہ کہ جو شخص رام شیخ کلام کو نہ سمجھ سکے جو شخص اربوں کی فساد اور بلاغت کو نہ سمجھ سکے جو لفظ جو شخص ان الفاظ کے بارے میں جو کبھی مولانا نے کہیں گردار پڑھی ہوگی کسی مدرسے میں مولانا کے پہ وہی نون فکیلا اور, اور چونکہ مولانا نے تو حدیث پڑھی ہے مولانا نے تو پڑیوں حدیث کا تو مولانا نے شاید ممکن ہے کہیں دورہ کیا ہو چلتے پھرتے دورہ دورہ آپ ہے ہیں دورہ پڑتا ہے پرانے آدمی کو بھی دورہ پڑتا ہے مارانا میں اگر کہیں پڑی بھی ہوگی ردیش کو تو وہ دورے کی حالت میں پڑی ہو مارانا صاحب بات اب آگے نہیں میں چلنے دوں گا جب تک مولانا نوانی صاحب اپنی آئے پیش کرتا کا شان نظور حضرت محمد سلم جی حبیث سری حدیث سری صحیح آ مرسوا سے نہ پیار کرے اور پھر ستم سیٹم ضریفی کہ ایک تو یہ ٹنڈی مانگی کہ حدیث مرسوا چھوڑ کے فوراً صاحب بھی دوڑے کہ جی ہمیں رسول کے پاس تو کچھ نہیں ملا کیونکہ رسول تو ہمارے بارے میں چونکہ ویسے ہی اچھا نہیں سمجھ رہے تھے پورے والوں کو تو جناب جا کے آپ ہی کچھ بتا دیے اور میرے آپ کی طرف دور پڑے آپ کے مولانا ساجد نے لکھ کے دی ہوئی ہے آخر یہ کون سی بات ہے کہ آپ اپنی تحریر کی پابندی نہ کریں اور ہمیں آپ یہ کہیں کہ ان کو تو یہ نہیں آتا اندازہ کیجیے میرے اللہ کہ ایک جناب کیا کہ حدیث پیش نہ جو شخص کر سکے اور ادا پورے اور قرآنوں کا مہوم بھی جو شخص نہ سمجھ سکے جس کا ترجمہ بھی صحیح نہ جو شخص کر سکے ہمیں کا اور میں یوں کر دوں گا کیا کر دوں ہمارا نام ہے ہم کوفیوں کو جانتے ہیں یہ توفے میں تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں لیکن جب ان سے میدان پڑتا ہے آپ اندازہ لگا رہے ہیں یہ ابھی تک دوسری بات یہ بات کرے کہ مولانا صاحب بالکل دے رہا ہوں اس کا جواب دے میں یہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں ابھی تک دوسری باری شروع ہوئی ہے مولانا کی دس گھنٹے تو بھی بڑی دیر کی بات ہے نا دوسری باری میں انہوں نے اپنے موضوع سے ہٹ کر کتنی بات لکھی اب میں نے کوئی ایسی حدیث پیش کی جس کے اندر امام ابو حلیفا راوی آیا تھا کہ اس پہ ان کو ذرا کرنے کی میں جے کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جنہوں جو روایت انہوں نے پیش کی ہے اس روایت کے اندر راوی ابو کنابہ موجود اس واسطے میں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ ہے یہ میرے پاس سوا چار سو یہ پچیس چھبیس پچیس سے شروع ہو رہا ہے یہ جلد سے شروع سانی ہے آپ ہی کا سانگلا ہل چار سو چھبیس بات میں نے یہ آپ دیکھنا چاہیں میں دکھا سکتا ہوں آپ نے ایک روایت پیش کی جو آپ نے نبی پاک کے سامنے نبی پاک پر آپ نے جھوٹ بولا اللہ نبی پاک کی وہ حدیث قتل کوئی نہیں ہے اگر اصول حدیث کے مطابق آپ ثابت کر سکتے ہیں اس کو حدیث کو آپ ثابت کریں اس کے اندر رابی موجود تھا ابو کے علاوہ اس پر میں نے جرا دی اگر میں نے کوئی ایسی روایت پیش کی جس روایت کے اندر امام ابو علیفا آئے پھر آپ اس پہ اگر جلا کرنا چاہیں تو پھر تو آپ کو حق پہنچتا ہے لیکن آپ کی کسی روایت کے رابی پر اگر میں جلا کروں آپ کہنے جو وہ نہیں پاس آتا اب آپ کو پتا چل رہا ہے تمام عوام کو پتا چل رہا ہے کہ یہ تو ادھر ادھر اسٹیج پہا کرتے ہیں ہم تو امام و نفا کی بڑی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں مانتے ہیں بلا مانتے ہیں یہ ماننے کا حال یہ ابھی تک وہ روایت میں آیا ہی نہیں لیکن کہا میں یہ کر دوں گا توتے ہو جائیں گے توتے ہو جائیں گے واہو واہ پھر آگے کہتے ہیں کہ بن سے لے کر طوفا تک اور نبی پاک کو طوفا والوں کو اچھا سمجھتے میں کو کہوں گا ایک حدیث لاؤ جس کے اندر نبی پاک نے فرمایا ہو کہ کو اچھا نہیں سمجھتا نہیں تو کھانا ہے خدا کے اندر نبی پاک پہ آپ نے جھوٹ کیوں بولے اور جو نبی پاک پر جھوٹ بولے پلی جاتا بہ با کر بھی ہے وہ آدمی جو نبی پاک نے ایک بات نہیں کہی پھر نبی پاک پر جھوٹ بولے میں انشاءاللہ کوئی ایسی بات نبی پاک کے بارے میں نہیں کہوں گا میں اپنے مخاطب کو بھی کہوں گا تو رہے موضوع کے اندر رہے اور موضوع سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں اور پھر جو میں نے عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے شان نزول پیش کیا یہ کہنے لگے جی حدیث مرفوع نہیں پیش میں ابھی تک پیش کر رہا ہوں قرآن میں نے ابھی تک پیش کیا اللہ کا میری سمجھے ابھی تک مرکو حدیث میں نے پیش کی نہیں میں ابھی تک پیش کر رہا ہوں اللہ کا قرآن بتا یہ رہا ہوں اس اللہ کے قرآن کا ایک معنی وہ ہے جو مولی شمشاد سا کرے ایک مانا وہ ہے جو پیگمبر کا صحابی. صحابی سے حابی مانا سے سے بتا رہا ہوں شان نظور سے حابی سے بتا رہا ہوں ابھی تک میں نے حدیث پیش کی نہیں میرا مقصد یہ ہے تم اپنے آپ کو خیال ہوتا کہتے ہو قرآن کو تھوڑا ماننے والے بن جاؤ قرآن کیا کہتا ہے قرآن اعلان کر رہا ہے جس کے مطابق مانا یہ بنتا ہے امام تمہارا پڑھے تم چپ رہو پھر کہتے ہیں چپ رہو ان سے سند کا ماننا ہو لا تک رہو کوئی نہیں وا. قرآن پاک کی آج سے ان کو سمجھاؤں میرا مانا بھی قرآن پاک کی آیت ہے لا تو ہر اور اس کے اندر آ رہا ہے قرآن بخاری شریف میں موجود ہے رکھ بخاری بخاری شریف میں فتب قرآن کیا مطلب یہ میرے پاس ہے بخاری شریف کی یہ پہلی دیر اور اس کا یہ سفا ہے تین یہاں پر موجود ہے بے پرانا کا مانا یہ کون سی پہلی جد کہہ رہا ہوں جی ابھی تک سنے نا آپ سے پتبے پرانا پستم لہو و انگ بے قرآن کا مانا کیا پستم لہو و انگ خاموش رہیں یہ اب تب کا کمانا ہے اسی کو اللہ پاک کیا کہتا ہے اس طب قرآن کیا ہے کہ لا تو ہر رک بھیل لا تو ہر بھی لا تو ہر بھی لسانت اور کسی مار کی بات نہیں اللہ پاک تشریح کر رہے ہیں کہ اپنی زبان کو حرکت دینے کی اجازت بھی نہیں ہے اپنی زبان کو حرکت دینے کی اجازت بھی جب تمہارا امام علاقے بالکل خاموش رہا یہ پورے کرو عبد المون کو میں نے پہلے پیش کی آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے استقبال مولانا کا اعتراض کا حدیث نہیں پیش کی ابن مسعود کو پیش کر دیا اور پھر برکٹ رسول کو چھوڑ کر ابن مسعود اس کا مطلب یہ ابن مسعود نے معذ اللہ رسول پاک کو چھوڑ دیا تھا جو ابن مسعود آج کا مانا بتا رہا ہے کیا مطلب ابن مسود ماض اللہ رسول <سؤال> پر چھوڑنے والا ہے جو مانا کر رہا ہے میں نے مانا ابن مسعود سے بتایا تھا شان نزول عبداللہ ابن مسعود سے بتایا تھا حدیث ابھی تک میں نے پیش نہیں کی اب پیش کر رہا پہ ہمت ہوئی تو جرا کرے گا ذرا اور یہ جو میں نے پیش کیا مزہ تبادلہ آپ آب نے ابھی تک صرف ایک حدیث پیش کی تھی میں نے اس پہ ڈرا کی میں نے اس پہ ڈرا کی جواب دیا جاتا لیکن بجائے جواب دینے کے جی نبی نبیفا اور پھر لکڑا لے جکرا میں نے وہاں کہا تھا نون ستیلا کوئی ہے پھر کہتے حدیث کو اس نے کبھی پڑھائی پتہ نہیں ہے کہ نہیں دورہ کیا فلا کیا اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ کا فضل و کرم ہے اب بھی میں شیخ الحدیث ہوں اللہ کے قدروں کا اللہ کا کرم اللہ کی مہربانی ہے میں شیخ التفیر بھی ہوں اللہ کے فضر میں میں شیخ الحدیث بخاری شریف میں پڑھا لفظ یہ مسلم شریف ہے پہلی جیٹ ہے سپا 176 سو 176 ہے مولانا سن لے نوٹ کر لے مسلم شریف کی پہلی جت سفا 176 حدیث ہے حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی ان سے جس کے اندر وہ نقل فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی پاک نے فرمایا من خلفه قوله قول اهل غفر له مَا تَقَدَّمَ مِنْ لو مات قَالَ لاری الموبی <تصفيق> والے پڑھنے والا قاری اب مولانا کا مصیبت یہ ہے یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ قاری فائد کا سیدھا ہے دبا کا تاری ایک پڑھنے والا غیر المضوبیاز والی یہ ایک پڑھنے والا دوسرے پڑھنے والے کوئی نہیں یہ ارشاد کس کا اس پیغمبر کا جس کلبہ میں اور آپ پڑھ کے مسلمان ہوئے اللہ کا پیارا پیغمبر کہتا تھا نماز کے اندر یہ غیر موضوع پڑھنے والے سب نہیں ہوں گے بلکہ تاریخ پڑھنے والا ایک ہوگا پڑھنے والا یہ سپا ایک سو چھتر دوسری حدیث سنو سپا ایک سو چوہتر اسی مسلم شریف سے سپا ایک سو چوہتر اس سے پیش کر رہا ہوں یہ حدیث ہے حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی نے نقل فرماتے ہیں نبی پاک سے کہ نبی پاک inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam khatabana fabayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana فقال kala idza sallaytum faqimoo usufum faqum thumma liju 'urfi ummakum ahadhukum fa idha kabbara fakabbiroo مقزوبیا نہیں والا تالا بحر کا سی بات اضا تالا یہ غیر المقوبیا نہیں مزو والی سارے کہنے والے نہیں کالا کہنے والا کہنے والا ایک وہ امام کہنے والا تم کیا کہو گے آمین؟ آمام کا علیہ نے تم کہو گے آمین؟ وہاں پر تمہیں غیر منصوبے علیہ زوری مل پا فرماتے ہیں یہ کس نے کہنا ہے امام نے مختی نے یہ کہنا کوئی نہیں اور تم نے آمین کہنا ہے جس طرح آگے آتا ہے دوسرے بیس میں کہ تم نے ربا نا الحمد کہنا ہے ماشاءاللہ ماشاء اللہ جگہ کر دے با نا تھوڑے سے ماشاء ماشاءاللہ جی ماشاء جی بالکل آ رہا کیسی بات تسلیم کی ہے دیکھیے آمین مانگے ہیں آپ آمین سب کے سامنے مانی ہے یہ اب آپ نوٹ کر کے گزرا اصل مسئلہ کچھ اور ہے لیکن اللہ نے ان کی زبان سے پہلے ہی نکلوا دیا کہ آمین تم سب فکول آمین کا کیا سارے آمین کو ماشاء مبارک ہو مولانا اتوجہ کیجیے بس بلا مولانا نے ری کی ہے اللہ یہ <تصفح> مجھے سمجھ ان کی بات آپ کو تو خیر سمجھ آنی نہیں ملتی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں وجہ اس کی یہ کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ حدیث مرسو سری صحیحہ سے مفتی کے یہ سورہ فاتحہ نہ پڑنا ثابت کریں سریحا کا کیا معنی ہوتا ہے ساجد صاحب ہم نے جب فاتحہ کے لفظ نکالے امام کے پیچھے فاتحہ کے لفظ نکالے میرے اللہ قرآنوں کا معنی کرے جب امام پڑے تم چوپ ہو مجھے دکھا دے امام کا لفظ کہاں ہے حدیث مرفوع سریہ صحیح سے غلط نہ جائے لاؤ وہ حدیث جس میں یہ ہو کہ امام پڑھ رہا ہو تم مختلف سورہ بادیا نہ پڑھو بات ہے سورہ بادیا کی استدلا آپ کے دیگر لوگوں نے بھی بڑے کیے ہیں یہاں پر حدیث مرفوع سلیحا سلیحا کا معنی مولالا کو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ سلیح کا معنی کیا ہوتا ہے اور پھر حدیث پیش کر رہے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے یہ جتنی حدیثیں پیش کریں گے مسئلے کا ہمارا ثابت کریں گے ایک حدیث پڑھ بیٹھے اسے آمین ثابت کر بیٹھے اپنی زبان سے اور حل حض یہ جدیثے جو جو بڑھیں گے پڑھیں گے یہ مسئلے کا ہمارا ثابت ہوگا ادرات میں آ کے نہیں مارانا تھا چلنے دوں گا جب تک امام کے پیچھے مو کے لیے پورے نہیں دکھا دیتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیچھے کی باتیں کر کے نکل جائیں اور کاگریس میں جو معاہدہ ہوا ہے اس کو آپ نظر اثر کریں مارانا نہ مانی آپ نہیں میں جانے دیں گے آپ کے لاب کیا کہیں بائیں سے حدیثیں پڑھیں اور جو ہمارا اصل موقف ہے جو تحریر ہے کاغذ میں اس کے آپ کریب بھی نہ جائے آپ نکا میں لائے وہ حدیث جس میں یہ ہو کہ مقتدی کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی کہ پڑھنی چاہیے پڑھنے چاہیے اب وہ جلا جلا کر بیٹھے بھائی کو بالکل پتہ ہی کوئی نہیں وہی سفا چلے دیکھو بات ہے یہی رفتہ ان دادا کیجیے مارانا ساجد صاحب ایک بزرگ کے بارے میں اچھے لفظ کھا گئے برے لفظ جو تھے وہ جناب تمہارے سامنے بات ایسی ہوئی لا تک رسل تھا لا تھا. انتم کا انہوں نے نہیں پڑھنا یہی کہنے لوگوں کو نماز کے قریب لگا حضرات کس قدر پر ہے علماء نماز ہیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان حضرات